وإذا صلى المسافر بالمقيمين صلى ركعتين وسلم ثم تم المقيمون صلاتهم ويصحب له إذا سلم أن يقول لهم أتموا صلاتكم فإننا قوم سفر وإذا دخل المسافر مثره وأتم الصلاة وإن لم ينوي الإقامة فيه اچھا بھائی کے مسائل کے باب ہم پڑھ رہے ہیں مسافر کی نماز کے احکام بھائی اور کب کوئی انسان مسافر بنتا ہے گزشتہ وہ کون سا سفر ہے جس پہ احکام بدلتے ہیں کہ کم از کم انسان کتنی مسافت چلے بھائی کتنی مسافت کا ارادہ کرے تین دن کے تین دن کے دن کے مسافت پر ہو جو جگہ جہاں جانا چاہتا ہے وہ تین دن کے مسافت پر ہو اور یہ تین دن کون کس چیز کا چلنا مراد ہے پیدل چلنا یا اونٹوں کا اونٹوں کے چلنا مراد ہے مولانا کشتی وغیرہ گاڑی جہاز کسی چیز کا اعتبار نہیں بھائی لہذا اور اس کا کتنی مقدار ذکر کی بھائی میں <fünf> uh -huh. نے بتایا سفر uh -huh. جو ہوتا تھا صبح سویرے چلتے تھے زوال تک تقریباً چلتے تھے تو تین دن میں بھائی اس طرح تین دن تین منزلیں کی یہ اڑتالیس میل بنتے ہیں اور کتنا کلومیٹر میٹر بھائی حساب لگایا تھا آپ لوگوں نے خود بھائی اٹھتر کلومیٹر بنتے ہیں بھائی اٹھتر کلومیٹر تو اٹھہتر کلومیٹر تو لہذا جب انسان کسی ایسی جگہ کا ارادہ کرے کہ اس کے شہر اور اس جگہ کے درمیان اڑتالیس میل یعنی اٹھتر کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا فاصلہ ہے تو شہر شہر سے نکلتے آبادی سے نکلتے یہ شخص کیا شمار ہوگا مسافر اور اب کیا کرے گا قصر کرے گا قصر کرے گا نمازوں کے اندر ہاں پھر جب اس بستی کے اندر پہنچ جائے پھر وہاں کو دیکھا جائے گا مولانا وہاں اس کی نیت دیکھی جائے گی اگر اس کی نیت وہاں پندرہ دن ٹھہرنے کی ہے یا پندرہ سے زیادہ کی تو اب مولانا وہ مسافر نہیں رہا بلکہ کیا کرے گا پوری نماز پڑھے گا پوری اور اگر اس کی وہاں نیت پندرہ دن سے کاند کی ہے تو پھر وہاں پر بھی کیا کرے گا کرے گا صورت سمجھ میں آ گئی بھائی اچھا اور یہ بھی یاد رکھنا ایک آدمی ایک شہر میں پہنچا بھائی اور وہ اٹھہتر کلومیٹر سے دور تھا اس شہر میں پہنچ گیا پہنچنے کے بعد اب اس کا ارادہ تھا کہ میں یہاں صرف دس دن رہوں گا پھر نکل جاؤں گا تو وہ کیا کرے گا پوری نماز پڑھے گا یا مسافر ایپ بھی قصر کرے گا کرے گا پندرہ دن کی نیت اس کی نہیں لیکن پھر درمیان میں اس کی نیت بدل گئی اس نے کہہ ارادہ کر لیا میں کتنے دن ٹھہروں گا پندرہ دن ٹھہروں گا اب مولانا مسافر نہ رہا کیا بنے گا مقیم بن گیا لہٰذا کیا کرے گا پوری نمازیں پوری نمازیں پڑھنا شروع کر دے گا لیکن پھر ایک دو دن گزرے پھر اس کی نیت بدل گئی کہ میں پندرہ دن سے پہلے نکل جاؤں گا اب کوئی ایسے نہیں ایک دفعہ وہ کیا بن چکا مقیم بن چکا ہے لہذا اب وہ دوبارہ یہیں اسی شہر کے اندر اسی طرح مسافر نہیں بنے گا مقیم ہی رہے گا بھائی جب تک آگے نکلتا نہیں اور وہاں تین دن کے سفر کا ارادہ نہیں کرتا بھائی سورج سب کو سمجھ میں آگئی گئی بھائی وہی دا فل مسافر اور جب نماز پڑھائے مسافر مقیمین کو یاد رکھو مولانا صلاحی و کا کیا معنی آتا ہے کیا مانا بھائی صلاح و نماز پڑھنا بھائی فلاح زید کیا معنی زید نے نماز پڑھی لیکن اس فلاح کے ساتھ کبھی با آ جایا کرتی ہے کیا آتی ہے با دیکھو فل مسافر بل با آئی یا نہیں آئی با یاد با رکھو جب فلاح کے ساتھ باد آ جائے تو جو جس پر با داخل ہو وہ ہوگا مختی اور دوسرا ہوگا امام دوسرا کیا ہوگا مثلاً آباد مجھے بتائیے فلئی تو فلئی ٹو بزع دن بھائی نہیں آئی, آئی مولانا آپ جس پر بات حاصل ہو اس کو کیا بنا دو مقتدی اور دوسرا کون ہے متکلم کو آئی آپ سرجمہ کیسے کریں گے میں نے زید کو نماز پڑھائی فلئی ٹو میں نے زید کو نماز پڑھائی بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو دوسرے کو فائل بنا دو اور جی تو یہ نماز پڑھانا ہوا اس کا معنی نماز پڑھانا بھائی یہ تو آپ کی سمجھانے کے لیے میں نے بتایا بعض اس پہ داخل اس کو کیا بناؤ مختدی بنا لو اور دوسرے کو امام بہت اچھا اب ترجمہ کیجئے بد ترجمہ کیجیے یا متکلم ضمیر ہے بھائی جانتے نہیں جانتے غلامی کا کیا مطلب ہوتا ہے میرا غلام سی متکل بی ترجمہ ہوگا مجھے نماز پڑھائی دن بے عام عمر کو نماز پڑی تو یہاں بھی با گئی تو اسی طرح ترجمہ کرنا ہاں <سؤال> شابہ جب مسافر نماز پڑھائے مقیم لوگوں کو فلح رکتنی تو مسافر کتنی نماز رکتیں پڑھے گا دو رکتیں پڑھے گا وسلمہ اور پھر کیا کرے گا تو مثلا ظہر کی نماز مسافر کو آگے کر دیا بھائی اب مسافر تو قسر کرے گا تو پیچھے سارے مقیم ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں اب یہ بھی نماز پوری کرے بھائی اس کو تو ضروری ہے قسر کرنا لہذا یہ کیا کرے گا دو کا پڑھ کر سلام پھیر دے گا اور سلام پھیر کر آگے آپ کو بتلائیں گے کہ بہتر یہ ہے سلام پھیرتے سے پیچھے والوں کی طرح متوجہ ہو کر کہے کہ ہم میں تو مسافر ہوں آپ لوگ اپنی نمازیں پوری کر لیں آپ سارے اپنی نماز کیا کر لیں تو یہ سلام پھیرے گا مقتدی سلام نہیں پھیریں گے وہ کھڑے ہو جائیں گے اور باقی دو رکعتیں کیا کریں گے پوری کر لیں گے صورت سمجھ میں آگئی گئے بھائی اچھا اور بہتر یہ کہ پہلے بھی بتا دے بھائی نماز سے پہلے بھی کیا کریں انہیں بتا دے کہ میں مسافر ہوں میں تو دو ہی پڑھوں گا آپ لوگ پھر اپنی نماز پوری کر لینا تو کہتے ہیں وہافر ہی جب مسافر کو نماز پڑھائے تو دو رکتیں پڑھے گا اور سلام پھیر دے گا تمل المقیم مقیمون فلاحم پھر مقیم لوگ جو ہیں وہ پوری کر لیں گے اپنی نماز وہی استحب اور اس مسافر کے لیے مستحب ہے اذا سمہ کے جب وہ سلام پھیرے ان, ان سے یہ کہہ دے مو صلا تم لوگ اپنی نماز پوری کر لو فینا قومن سفر اس لیے کہ ہم مسافر لوگ ہیں سفر بمانے مسافر کے ہے سفر بمانے مسافر کے ہے مولانا مسافر یاد رکھو یہ سفر واحد کے لیے بھی استعمال ہوگا جمع کے لیے بھی مذکر کے لیے بھی مونس کے لیے بھی میں کہوں گا انا سفر کیا مانا میں انتا سافرن اچھا نخ نفرن ان تم تم مسافر ہو تو دیکھو یہ مفرت جماعت مذکر محنت سب کے لیے آس ہے فہنہ صَفْرٌ سفر مسافر لوگ ہیں اور جب مسافر داخل ہو اپنے شہر میں دیکھیے بھائی میں یہاں سے لاہور مثلا میرا وطن ہے میں یہاں سے اسلام آباد گیا اور اب واپس آنا چاہتا ہوں بھائی اور واپس میں آ کر لاہور آؤں گا لیکن صرف دو دن رہوں گا پھر میں نے آگے کدھر نکل جانا ہے مثلا ملتان جانا ہے تو اسلام آباد سے میں آیا لاہور جو میرا وطن ہے اور یہاں میرے اقامت کی کتنی نیت کتنی اقامت کی نیت کی ہے دو دن, دو دن. تو پندرہ دن سے کم ہے تو اب میں کیا کروں گا پوری پڑھوں گا خص کیونکہ تو میرا وطن ہے مالانا لہذا یہاں کی نیت کا اعتبار نہیں یہاں جیسی شہر میں داخل گا میں مسافر اب نہ رہا بلکہ کیا بن گیا مقیم بن گیا نماز پوری پڑھوں گا تو وہاں نہیں دیکھا جائے گا نیت کو یہی بات کر رہے ہیں وَإِذَا دَقَلَ الْمُسَافِرُمْ مِصْرَهُ وَجَبْ دَاخِلَ ہو جائے مسافر اپنے شہر میں اتم مصفلاتا نماز پوری کرے گا وَإِن لَم يَنْوِ فِيهِ اگر نیت اگر کرے ٹھہرنے کی اس شہر میں وَمَنْ كَانَ لَهُ وَطَنُ غَيْرَهُ سَافَرَ وَطَنَهُ يُطِمَّ <صَلًا> ایک آدمی ہے وہ اسلام آباد کا رہنے والا لیکن اس نے اس شہر کو بالکل چھوڑ دیا اور لاہور منتقل ہو گیا تو اب لاہور منتقل ہو گیا یہیں اس نے گھر بنا لیا بھائی <متصف> اب کو اسلام آباد جاتا ہے وہ اس کا پہلا وطن ہے تو کہتے ہیں بھائی اب اسلام آباد جائے گا پندرہ دن کی نیت ہوگی تو مقیم بنے گا ورنہ مقیم <متصف> <متصف> کیونکہ اب وہ اس کا وطن نہیں رہا بلکہ وطن کیا بن چکا ہے <متصف> لاہور ہاں اگر اس جگہ اس کا اپنا گھر ہے مولانا اور لاہور مستقل وہ نہیں آیا بھائی اپنے اس گھر میں بھی جاتا رہتا ہے اور لاہور آیا کہ بھائی پتہ نہیں ہے کب لاہور سے سارا کچھ سمیٹ کے مجھے پھر کہاں جانا پڑے اسلام آباد <سلام> بھائی تو وہاں گھر ہے جاتا بھی ہے خیال تھا تو اس صورت میں اب پھر بھی وہ کیا ہے وطن ہی رہے گا وہاں جا کر کیا کرے گا بری <سلام> نمازیں پڑے گا بھائی من کان لہ اور جو شہ جس کا کوئی وطن تھا ہو پھر وہ منتقل ہو گیا اور جگہ کو کیا کر لیا وطن بنا لیا سم مسافرا پھر اس نے سفر کیا پد وطن داخل ہوا وہ اپنے وطن اول میں لم یوتیم مسلاتا تو نماز پوری نہیں پڑے گا اسے چھوڑ چکا ہے یاد رکھو ایک آدمی جب سفر کرتا ہے اور کسی دوسرے شہر میں یہاں سے سو کلو میٹر کے فاصلے پر ہے آپ یہاں سے اس بستی گئے لیکن اب وہاں اس علاقے میں آپ کا پندرہ دن قیام کا ارادہ تو ہے پندرہ یا پندرہ سے لیکن ایک بستی میں نہیں رہنا آپ نے تین دن اس بستی میں رہنا ہے اور اس کے ساتھ والی بستی میں آپ نے دس دن رہنا ہے اور اس کے ساتھ والی بستی میں آپ نے یہیوں سمجھو دو ہی بستیاں کر لو فرض دو بستیاں فرض کر لو ہاں آٹھ آٹھ دن کر لو آٹھ دن ایک بستی میں رہنا ہے اور آٹھ دن دوسری بستی میں آپ نے رہنا ہے بھائی دوسری بستی میں تو اب کیا کریں والا نا مسافر آپ رہیں گے مسافر رہیں گے یا مقیم بن جائیں گے تو یاد رکھنا اگر ان دو بستیوں میں اتنا تھوڑا فاصلہ ہے کہ ایک جگہ کی اذان کی آواز دوسری جگہ تک پہنچتی ہے تو پھر یہ دو جگہیں نہیں شمار ہوں گی یوں سمجھیں گے ایک ہی جگہ یہ ساری کیا ہے ایک ہی جگہ اور ایک جگہ بھی آٹھ دن دوسری جگہ بھی آٹھ دن کل کتنے دن ہوئے سولہ تو سولہ دن گویا ایک ہی جگہ پہ آپ رہے ہیں تو لہذا آپ کیا بن گئے مقیم بن گئے نماز پوری کریں گے اور اگر اتنے قریب نہیں ہیں دو تین کلو تین کلومیٹر میٹر کا فاسٹ لائبری سمجھ میں آیا درمیان میں اب ایک جگہ کی آز آواز اذان کی آواز دوسری جگہ نہیں تو اب الگ الگ شمار ہوں گی لہذا اب ایک جگہ بھی آٹھ دین ہے دوسری جگہ بھی آٹھ دن ہے لہذا اب آپ کیا رہیں گے مسافر ہی رہیں گے مقیم نہیں بنے سورج سمجھ میں آ اسی طرح جو شخص حج کے لیے جاتا ہے اور وہاں پندرہ دن اس کے قیام کا ارادہ ہے مولانا کتنے دن کا <تصفح> پندرہ دن کے قیام کا ارادہ ہے لیکن چند دن مکہ میں رہے گا چند دن مینا میں رہے گا بھائی اور مینا مکہ سے تین میل کے فاصلے پر ہے کتنے فاصلے پر <تصفح> تین میل کے فاصلے پر ہے اب آپ مجھے مسئلہ بتلائیے وہ مقیم بن گیا یا مسافر ہی رہا مسافر ہی رہا کیونکہ دونوں جگہ آپس میں دور ہیں ایک جگہ کی اذان کی آواز دوسری جگہ مم. نہیں پہنچتی کہتے ہیں وہ ایزان اول مسافر ویم وَا ابھی مکہ تھا و مینا خم ستا شر یوم یوتیم اور جب ارادہ نیت کرے مسافر کے وہ قیام کرے گا مکہ میں اور مینا میں پندرہ دن بھائی تو وہ پوری نماز نہیں پڑھے گا ایک جگہ پندرہ دن نہیں رہ رہا وہ دو جگہ بھائی ولجم اور جمع کرنا دو نمازوں کو یہ مسافر کے لیے فیل کے جائز ہے فیل کے اعتبار سے اور وقت کے اعتبار سے جائز نہیں بھائی فیل کے اعتبار سے یاد رکھیے ایک ہی وقت میں دو نمازوں کو جمع کرنا ہمارے نزدیک جائز نہیں احناف یہ جائز نہیں. سوائے, سوائے دو جگہوں کے ایک آرفات کے کہ وہاں پر زہر اور اثر کی نماز اکٹھی پڑی جاتی ہے حج کے دن والا نا نوزل حجر اور اثر کی نماز کیا کی جائے گی وہاں اکٹھی پڑی جائے گی پھر جب عرفات سے نکل کر شام کو عرفات سے چلتے ہیں پھر مزدلفہ آتے ہیں آگے حج کا باپ آئے گا وہاں تفصیل آ جائے گی تو عرفات سے چلتے ہیں رات کو نو تاریخ کو صبح کہاں پہنچتے ہیں عرفات پہنچتے ہیں سارا دن عرفات میں گزارا شام کو وہاں سے چلے ملانا اور وہاں سے واپس مکہ کی طرف مزدلفہ آ جاتے ہیں مضلف ایک جگہ ایک میدان کا نام ہے مولانا وہاں رات وہاں گزارنا ضروری ہے ہمارے نزدیک واجب تو وہاں رات گزارتے ہیں اور مغرب وہاں پڑھ کر نہیں آتے آرفات نے مغرب کی نماز اس دن موخر کی جاتی ہے اور عشاء اور مغرب کی اکٹھی پڑی جاتی ہے عشاء کے وقت کیا کیا پہلے ایک جماعت مغرب کی ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد کس کی جماعت ہو جاتی ہے عشاء, عشاء, عشاء, عشاء کی بئی تو یہ دو نمازیں اکٹھی ہو گئی تو ایک زہر اور اثر کی اور ایک مغرب اور اس کے علاوہ اور کسی موقع پر ایک ہی وقت میں دو نمازوں کو جمع کرنا احناف کے نزدیک جائز نہیں جائز نہیں, جائز نہیں. تو لہذا مسافر کے لیے بھی دو نمازوں کو ایک وقت کے اندر جمع کرنا جائز نہیں کیا کرتا ہے کوئی مسافر ظہر کے وقت کے اندر ہی ظہر کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں جماعت کروا لیتے ہیں دو چار ہیں اور اصر کی بھی یا اکیلا زہر کی بھی پڑھ لیتا ہے اور ساتھ ہی کیا کر لیتا ہے اصر کی بھی نہیں صحیح بھئی یا مارانا عشا کے وقت کیا کر لیتا ہے مغرب کی بھی عشاء کے وقت پڑھتا ہے اور اس کے فوراً بعد ساتھ ہی کیا پڑھ لیتا ہے عشا تو ایک ہی وقت میں دو نمازوں کو جمع کرنا یہ درست نہیں مسافر کے لیے بھی سورج سمجھ میں آ گئی وقت کے اعتبار سے درست نہیں ہے فیل کے اعتبار سے درست ہے وقت کے اعتبار سے درست نہیں فیل کے اعتبار سے درست ہے سے درست سے کیسے دیکھو زہر کا وقت مثلاً ختم ہو رہا تھا ساڑھے تین بجے کتنے بجے اب زہر کا وقت ساڑھے تین بجے ہے ایک مسافر ہے اس نے تین پچیس پر زہر کے فرض پڑھنا شروع کیے تین بیس بائیس پہ پڑھے بھائی بیس بائیس زہر کی نماز پوری کر لی زہر کی نماز پوری کی ادھر پوری کرتے ہی کتنے ہو گیا ایک منٹ میں ہی وقت پورا ہو گیا اور فوراً کون سا وقت شروع ہو گیا پھر وہ فور کھڑا ہوا اور اس نے اثر کی نیت باندھ لی اثر پڑ رہا ہے اب آپ بتائیے مولانا اس نے دو نمازیں تو جمع کر دی ایک پڑھتے ہی فوراً کیا کر رہا ہے لیکن کیا ایک وقت میں جمع کیے یا صرف کے اعتبار سے جمع ہو گئی فیئر کے اعتبار سے پڑھ اکٹھی رہا ہے لیکن وقت پھر بھی دونوں کا الگ الگ یہ درست ہے مولانا تو فیئر کے اعتبار سے درست ہے وقت کے اعتبار سے جمع کرنا درست اسی طرح عیشہ کے بئی ایک آدمی ہے مثلاً عیشہ میں نے آپ کو بتلایا تھا مغرب کا وقت کب تک ہے شفق ابیت جب تک شفق کس کو وہ سفیدی بئی وہ سفیدی مثلاً گھنٹہ سوا گھنٹہ تک رہتی ہے مستحق یہ جلدی پڑھے مغرب کی فوراً نماز پڑھے لیکن اگر تاخیر ہو جاتی ہے تو وہ قضا نہیں ہے بلکہ ادا ہے اور تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ یا اس سے بھی بعض اوقات وہ وقت بڑھ جاتا ہے تو وہ وقت بالکل آٹھ سات آٹھ منٹ تھے تو اس نے مغرب کی نماز پڑھنا شروع کی تو مغرب کی نماز پڑھی ادا پڑھی قضا پڑھی اور جیسے نماز پڑھی ایک آدھا منٹ ہی گزرا ساتھ ہی وقت پورا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر عشاء کی نیت باندھ لی تو دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں نہیں پڑھی لیکن عشاء کی یہ جو نماز پڑھ رہا ہے مغرب کے وقت میں پڑھ رہے یا عشاء میں مغرب کی اپنے وقت میں تھی عشا کے وقت میں تو وقت کے اعتبار سے دو نمازوں کو اس نے جمع نہیں کیا ایک ہی وقت کے اندر ہاں البتہ فیل کے اعتبار سے کیا کر دیا جمع کر دیا یہ ایک پڑھتے ہی فوراً کیا کر رہا ہے دوسری تو یہ جائز ہے مولانا نا تو کہتے ہیں اور جمع کرنا دو نمازوں کو مسافر کے لئے یہ جائز ہے فیل کے اعتبار سے وَلَا يَجُوزُ وَقْتاً اور جائز نہیں ہے وقت کے اعتبار سے وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي سَفِينَةٍ قَائِدًا عَلَى كُلِّ حَالٍ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِندَهُمَا لا تَجُوزُ إِلَّا بِعُذْرٍ بھائی کشتی کے اندر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے امام اعظم بحنیفر ہم پڑھتے ہیں کہ فرماتے ہیں مولانا کہ بغیر کسی عذر کے بھی وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے وجہ یہ کہ کشتی میں عموماً چکر وغیرہ آتے ہیں کشتی میں کیا ہے عموماً چکر وغیرہ آتے ہیں تو لہذا اب گویا کے یہ سبب ہے سبب ہے جس کی وجہ سے پھر بیٹھ کر نماز پڑھی جائے گی مولانا کہ کیا جائے گا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں بھائی جب تک چکر صرف چکر کا امکان نہیں کافی بلکہ جب چکر آئیں ہزر ہو پھر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے ویسے بیٹھ کر نہیں پڑھ تو کہتے ہیں وہ تجوز تو سمجھ میں آئے مان آم اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کیا فرماتے ہیں بھائی بیٹھ کر پڑھ سکتے کیوں؟ کشتی میں سفر کرنے والوں کو عموماً کیا آتے ہیں چکر آتے ہیں تو اب گویا کے چکر نہ بھی آ رہے ہیں اور پھر بھی انسان کیا کر سکتا ہے بیٹھ کر نماز کیونکہ چکر آتے ہیں تو گویا اس کا یہ عژر ہر ایک کے لیے ثابت مان لیا گیا کیا کر لیا گیا تو گویا یہ ازر ہر ایک کے حق میں موجود ہے ہر ایک کو کیا آ سکتے ہیں مولانا <تصفيق> چکر آ سکتے ہیں تو گویا یہ پایا گیا یہ اس کو متحقق ہی مان لیا گیا ہر ایک کے حق میں گویا ہر ایک کے لیے یہ ازر موجود ہے اور لہذا جب ازر متحقق ہوا تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے بھائی صاحب فرماتے ہیں, نہیں بھائی تو کہتے ہیں بھائی في اور جائز ہے نماز کشتی کی اندر قائدن بیٹھ کر على حال, حال میں چکر نہ آ رہے ہیں آئندہ صاحب کے نزدیک لاتج اللہ جائز نہیں ہے مگر کسی اوزر کی وجہ سے وہ منفاط الفی سفر میں نے آپ کو کیا بتلایا تھا مسافر کی سفر میں نماز رہ جائے تو وطن آ کر وہ اس کی قضا کرنا چاہتا ہے پوری کرے گا یا قصر کرے گا قضا قصر ہی کرے گا اور اگر مقیم کی کوئی نماز رہ گئی تھی اب وہ سب مسافر بن کر چل نکلا مولانا تو اب سفر کے اندر اس حالت اقامت والی نماز کی قضا کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے گا کیا کرے گا پوری ادا کرے گا بھائی تو کہتے ہیں وہ منفاط و سلاط الف سفری اور جس کی شخص کی کوئی نماز فوت ہو جائے سفر کے اندر قضاها فی الحضری تو وہ ادا کرے گا اس کو حضر کے اندر یعنی اقامت کے اندر رکھ آتا دو رقھی وہ من فاط و سلاط الفی الحضری فی حال قضاها قضاحہ فری اربان اور وہ شخص جس کی کوئی نماز فوت ہو جائے حضر کے اندر یعنی اقامت کی حالت میں حضرت فی الحضر یا شہر کر لو حضر یعنی شہر کے اندر اقامت کی حالت میں قزا ہافی سفری اربان تو قضا کرے گا اس کو سفر کے اندر کتنی چار ول آسی ول متیاف سفری فی الختی بھائی سفر کے اندر آسی اور رخصت میں برابر ہے بھائی مولانا ایک آدمی نیکی کے کام کے لیے سفر کرتا ہے یا ویسے کسی جائز کام کے لیے سفر کرتا ہے یہ ہے متیاڑ اور ایک ہے جو گناہ کے کام کے لیے سفر کرتا ہے یہ ہے عاصی تو سوال کیا رخصت صرف نیکی کے سفر پر یا متیا کے لیے ہے یا عاصی کے لیے بھی ہے کہتے ہیں بھائی آسی کے لیے بھی جیسے متعر شخص کے لیے قصر آ جائے گی بھائی نمازوں میں قصر کرے گا اسی طرح عاصی بھی کیا کرے گا قصر کرے گا بھائی ایک آدمی ہے وہ تجارت کے لیے یا لاہور سے ملتان گیا اب آپ بتائیے مولانا یہ موتیا ہے یا آخری ہے موتیا ہے اور متیا کے لیے رخصت ہے پوری نمازیں نہیں پڑے گا بلکہ کیا کرے گا قصر کرے گا اچھا ایک آدمی لاہور سے ملتان گیا ڈاکہ ڈالنے کے لیے مولانا یا چوری کرنے کے لیے کیا اب بھائی کیا یہ متیا ہے یا عاصی ہے عاصی بھی ہے مولانا گناگار نافرمان ہے بھائی اور اب یہ بھائی نمازوں کے لیے میں اس کے لیے بھی رخصت ہوگی یا نہیں ہوگی بھائی اس کے لیے بھی نمازوں میں رخصت ہوگی مولانا اس لیے کہا ول آسی ول موتی آفس سفری پھر رخصتی سوا اور موتیا سفر کے اندر رخصت میں برابر ہیں رخصت میں کیا ہے برابر ہے اس پر بھائی اشکال پیدا ہوتا ہے بھائی جا رہا ہے ڈاکہ ڈالنے چوری کرنے اور کیا کرتا ہے نماز پڑھتا ہے ڈاکو اور چور کا نماز پڑھتا ہے جواب نہیں مولانا ایسا نہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں چوری اور ڈاکہ کرتے ہیں لیکن نمازیں ایسی باقاعدگی سے پڑھتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے سمجھ میں آ صورت سمجھ میں آ گئی باقاعدگی سے پڑھتے ہیں یا مولانا کم از کم پٹھان ہوا پھر تو ضرور پڑھے گا بھائی زیادہ بابند ہوتے ہیں نمازوں کے بھائی سمجھ میں آئے اللہ چلیے بس, بس هذا هو المرام اللہ عالم حقیقت الکلام